سامعین کرام پچھلی نشست میں ہم نے تفسیر پڑھی تھی صورت العلق کی اور اب آغاز ہوتا ہے صورت القدر کا تو سورت القدر ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں پانچ اور رکو ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے ان بے شک ہم نے اس قرآن کو للت القدر میں نازل کیا وما أدراك ما ليلة القدر. اور آپ کو کیا معلوم کہ کی للت القدر کیا ہے ليلة القدر من الف شہ لت القدر ہزار مہینے سے بہتر ہے تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر اسرات میں فرشتے اور روح مطلب جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں سلام هي ہی حتى مطلع الفجر وہ رات طلوع فجر تک طلے فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس صورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے اس کی وجہ تسمیہ میں بھی اختلاف ہے القدر کے معنی قدر و مزلت بھی ہے اس لیے شب قدر کہتے ہیں اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہے اس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں اس لیے اسے لئی لت الحکمی بھی کہتے ہیں اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے شب قدر یعنی تنگی کی رات یا اس لیے یہ نام رکھا گیا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے بھوال فتح القدیر احادیث و آزار سے واضح ہے کہ یہ رمضان کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے اس کو مبہم رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لوگ پانچوں ہی تاک راتوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں اللہ کی خوب عبادت کریں یعنی اتارنے کا آغاز کیا یا لوہے محفوظ سے اس بیت العزت میں جو آسمان دنیا پر ہیں ایک ہی مرتبہ اتار دیا اور وہاں سے حسب وقاعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا تا آن کے 23 سال میں پورا ہو گیا اور اس سایت کریمہ اور اس آیت اے کریمہ القدر سے ثابت ہوتا ہے کہ للت القدر رمضان ہی میں ہوتی ہے کیونکہ قرآن کی آیت شہر سور بکر آیت نمبر ایک سو پچاسی رمضان وہ ماہ مقدس ہے جس میں قرآن کا نظول ہوا سے واضح ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے اور سورہ قدر کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن قدر کی رات اترا ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ لیلت القدر رمضان میں ہوتی ہے اور جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے بہت صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اکیس پھر اس اصطفام سے اس رات کی عظمت و اہمیت واضح ہوا واضح ہے گویا کہ مخلوق اس کی تہہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی یہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے پھر یعنی اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور ہزار مہینے تریاسی سال چار مہینے بنتے ہیں یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسے سہولت عطا فرما دی پھر روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں یعنی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت اس رات زمین پر اترتے ہیں ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یعنی اس میں شر نہیں یا اس معنی میں سلامتی والی ہے کہ مومن اس رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں یا فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں یا فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں شب قدر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ دعا بتلائی ہے اللہ انَََ کیفون تو العفو الافو فیفانی بہارِ جامع الطرمی حدیث نمبر 3513 ہزار اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3850 مطلب اے اللہ تو بہت ماف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے پس تو مجھے بھی معاف کر دے اس لیے شب قدر میں اسے کثرت سے شب قدر میں اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے سامعین کرام یہاں تک پوری ہوتی ہے سورت القدر اور اب آغاز ہوتا ہے سورت البیینہ کا تو صورت البیینہ ایک مدنی صورت ہے اس کے آیات ہیں آٹھ اور رکوع ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے لم يكن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرقین منفقین حتى تأتیہم البینہ اہل کتاب کے بعض کافر اور مشرقین کفر سے رکنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ رسول من اللہ یتنو صحفا مطہرہ اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھے فیہا کتب قیمہ جن میں درست اور معتدل احکام ہیں وما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفریقہ ان کے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد پڑا حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں اور وہ نماز کو قائم کریں اور زکوۃ دیں اور یہی دھی ملت کا دین ہے <سؤال> <سؤال> بے شک اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرقین آتش جہنم میں جلیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہی لوگ مخلوق میں بدترین ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی لوگ مخلوق میں بہترین ہیں جزاؤہم عیند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی الله عنہم ورضو عنہ ذالک لمن خشی ربہ ان کی جزائن کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے تک۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ مقام اس کو ملتا ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس کا دوسرا نام سورہ لم یکن بھی ہے حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابئی بن کاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورة لم لذین کفرو تجھے پڑ کر سناؤ حضرت عبی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے آپ نے فرمایا ہاں جس پر مارے خوشی کے حضرت عبی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار سبحان اللہ پھر اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں مشرق سے مراد عرب و عجم کے وہ لوگ ہیں جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے منفقینہ بعض آنے والے البینتو دلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی یہود و نصارہ اور عرب و عجم کے مشرقین اپنے کفر و شرک سے بعض آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آ جائیں اور وہ ان کی زلالت و جہالت بیان کریں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں پھر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر یعنی قرآن مجید جو لوہے محفوظ میں پاک صحیفوں میں درج ہے پھر یہاں یعنی کتب بن سے مراد احکام دینیہ اور قیمت معتدل اور سیدھے پھر یعنی اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مجتمع تھے یا مجھ تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےثت ہو گئی اس کے بعد یہ متفرق ہو گئے ان میں سے کچھ مومن ہو گئے لیکن اکثریت ایمان سے محروم ہی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے و رسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں یہی نقطہ ہے کہ آپ کی صداقت واضح تھی جس میں مجال انکار نہیں تھی لیکن ان لوگوں نے آپ کی تقزیب محض لیکن ان لوگوں نے آپ کی تکزیب محض حسد اور اناد کی وجہ سے کی یہی وجہ ہے کہ یہاں تفرق کا ارتکاب کرنے والوں میں صرف اہل کتاب کا نام لیا ہے حالانکہ دوسروں نے بھی اس کا ارتکاب کیا تھا کیونکہ یہ بہرحال علم والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا پھر یعنی ان کی کتابوں میں انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ الآخری پھر حنیفن کے معنی ہیں مائل ہونا کسی ایک طرف یکسو ہونا ہو جمع ہے یعنی شرک سے توحید کی طرف اور تمام ادیان سے منقطع ہو کر صرف دین اسلام کی طرف مائل اور یکسو ہوتے ہوئے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا پھر القیمہ محضوف موصوف کی صفت ہے دین الملت القیمہ ای المستقیمہ یا دین المََت المستقیمۃ المعتدلہ یہی اس ملت یا امت کا دین ہے جو سیدھی اور معتدل ہے اکثر عیمہ نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں بہوالے تفسیر ابن کثیر پھر یہ اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے والوں کا انجام ہے نیز انہیں تمام مخلوقات میں بدترین قرار دیا گیا ہے پھر یعنی جو دل کے ساتھ ہی لائے اور جنہوں نے آزا کے ساتھ عمل کیے وہ تمام مخلوق سے بہتر اور افضل ہیں جو اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ مومن بندے ملائکہ سے شرف و فضل میں بہترین ہے ان کی ایک دلیل یہ آیت بھی ہے البریہ با مطب خلقہ سے ہے اسی سے اللہ کی صفت البر ہے اس لیے بریتن اصل میں بریتن ہے حمزہ کو یا سے بدل کر یا کا یا میںدغام کر دیا گیا پھر ان کے ایمان و طاط اور امال صالحہ کے سبب اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے سرِ طبعہ آتمبر بہتر اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے پھر اس لیے کہ اللہ نے انہیں ایسی نعمتوں سے نواز دیا جن میں ان کی روح اور بدن دونوں کی سعادتیں ہیں پھر یعنی یہ جزا اور رضامندی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے ارتقاب سے بچتے رہے اگر کسی وقت بت بشریت بشریعت نافرمانی ہو گئی تو فوراً توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں حتیٰ کہ ان کی موت اسی طاعت پر ہوئی نہ کہ معصیت پر اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا معصیت پر اصرار اور دوام نہیں کر سکتا اور جو ایسا کرتا ہے حقیقت میں اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے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 اِذَا زُلزِلَتِ الْعَبْضُ زِلزَالَهَا جب زمین پورے زور سے ہلائی جائے گی وَأَخْرَجَتِ الْعَبْضُ اَثْقَالَهَا اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا؟ تحدث اخبارها اس دن وہ اپنے خود پر گزرنے والے حالات بیان کرے گی بی ان کیونکہ آپ کا رب اسے یہی حکم دے گا يصدر الناس اشتاتا اشتاط لنور اعمالهم اس روز لوگ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره لہذا جس نے ذرہ بھر بھلائی کی وہ اسے دیکھ لے گا ومن يعمل مثقال ذره شرا يره اور جس نے ذرا بھر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس کے مدنی اور مکی ہونے میں اختلاف ہے اس کی فضیلت میں متعدد روایات منقول ہیں لیکن ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ سخت بہون چال سے ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی یہ اس وقت ہوگا جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا پھر یعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں وہ زمین کا بوجھ ہیں جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی یعنی اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے یہ دوسرے نفخے میں ہوگا اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے پھر یعنی دہشت زدہ ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے پھر یہ جواب شرط ہے حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پوچھا جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں صحابہ نے عرض کیا اللہ اور رسول صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا اس کی گواہی دے گی کہے گی فلا فلا شخص نے فلا فلا عمل فلا فلا دین میں کیا تھا بہوالے جامع الترمیزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو ترپن اور احمد دوسری جلد سفر نمبر تین سو چرہتر پھر یعنی زمین کو یہ قوت گویائی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں ہے جس طرح انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ یہ قوت پیدا فرما دے گا زمین کو بھی اللہ تعالیٰ متکلم بنا دے گا اور وہ اللہ کے حکم سے بولے گی پھر یس یرجعو مطلب لوٹیں گے یہ ورود کی ضد ہے یعنی قبروں سے نکل کر موقف حساب کی طرف یا حساب کے بعد جنت اور دوزخ کی طرف لوٹیں گے اشتعت متفرق یعنی ٹولیاں ٹولیاں بعض بے خوف ہوں گے بعض خوف زدہ بعض کے رنگ سفید ہوں گے جیسے جنتیوں کے ہوں گے اور بعض کے رنگ سیاہ جو ان کے جہنمی ہونے کی علامت ہوگی بعض کا رخ دائیں جانب ہوگا تو بعض کا بائیں جانب یا یعنی یہ مختلف گروہ ادیان و مذاہب اور اعمال و افعال کی بنیاد پر ہوں گے پھر یہ متعلق ہے یس درو کے یا اس کا تعلق تو و اخبارہ سے ہے یعنی زمین اپنے خبریں اپنی خبریں اس لیے بیان کرے گی تاکہ انسانوں کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں پھر پس وہ اس سے خوش ہوگا پھر وہ اس پر سخت پشیمان اور مضطرب ہوگا درطن بعض کے نزدیک چیونٹی سے بھی چھوٹی چیز ہے بعض اہل لغت کہتے ہیں انسان زمین پر ہاتھ مارتا ہے اس سے اس کے ہاتھ پر جو مٹی لگ جاتی ہے وہ ذرہ ہے بعض کے نزدیک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاؤں میں گرد و غبار کے جو ذرات سے نظر آتے ہیں وہ ذرہ ہے لیکن امام شوکانی نے پہلے معنی کو اولا کہا ہے امام مقاتل کہتے ہیں کہ یہ صورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن میں ایک شخص سے جن میں سے ایک شخص سائل کو تھوڑا سا صدقہ دینے میں تعمل کرتا اور دوسرا شخص چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہ کرتا تھا بہوالے فتح القدیر اور سامعین کرام یہاں تک ختم ہوتی ہے صورت الزلزال اور آغاز ہوتا ہے سورت العادیات کا تو سورت العادیات ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں گیارہ اور رکوع ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں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 چنگاریاں نکالنے والوں کی فعلم روتیں پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی نے بھی ہی نق وے پھر اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں فی نے بھی ہیں جب پھر اس وقت وہ دشمن کی جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں ان الانسان لربه لکنود بے شک انسان اپنے رب کا بڑا نا شکرہ ہے شہید اور بے شک وہ اس بات پر خود بھی گواہ ہے اور بے شک وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے فل سیر و بور کیا پھر وہ نہیں جانتا جب نکال باہر کیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے فن سون اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے رب یوں میں بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے خوب آگاہ ہوگا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرفیتن عادیت کی جمع ہے یہ عدن سے ہے جیسے غزون ہے غازیات کی طرح اس کی واو اس کے واو کو بھی یا سے بدل دیا گیا ہے تیز روح گھوڑے بب ہن کے معنی بعض کے نزدیک ہاپتا اور بعض کے نزدیک ہنہنانا ہے مراد وہ گھوڑے ہیں جو ہاپتے یا ہنہناتے ہوئے تیزی سے دشمن کی طرف دوڑتے ہیں پھر موریت سے ہے آگ نکالنے والے قدحن کے معنی ہے سکن چلنے میں گھٹنوں یا ایڈیوں کا ٹکرانا یا ٹاپ مارنا اسی سے قد ہن بزیناد ہے چکماک سے آگ نکالنا یعنی ان گھوڑوں کی قسم جن کے ٹاپوں کے رگڑ سے پتھروں سے آگ نکلتی ہے جیسے چکماک سے نکلتی ہے پھر مغیراتن اغار یغیروں سے ہے شب خون مارنے یا دھاوا بولنے والے صبح صبح کے وقت عرب میں عام طور پر حملہ اسی وقت کیا جاتا تھا شب خون تو وہ مارتے ہیں جو فوجی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں لیکن ان کی نسبت گھوڑوں کی طرف اس لیے کی ہے کہ دھاوا بولنے میں فوجیوں کے یہ بہت زیادہ کام آتے ہیں پھر اثرا اڑانا نقعن گرد و غبار یعنی یہ گھوڑے جس وقت تیزی سے دوڑتے یا دھاوا بولتے ہیں تو اس جگہ پر گرد و غبار چھا جاتا ہے پھر فوسف درمیان میں گھس جاتے ہیں بھی میں ہا کی ضمیر وقت کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور جگہ کے لیے بھی یعنی اس وقت یا اس جگہ میں جمعن دشمن کے لشکر میں مطلب ہے کہ اس وقت یا جب کہ فضا گرد و غبار سے اٹی ہوتی ہے یہ گھوڑے دشمن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں اور گھمسان کی جنگ کرتے ہیں پھر یہ جواب قسم ہے انسان سے مراد کافر یعنی بعض افراد ہیں کنود ان بیمانہ کفورن نا پھر یعنی انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے بعض ان کی ضمیر رب کی طرف راجے کرتے ہیں اور لشہید ان سے مراد اللہ تعالیٰ کو لیتے ہیں لیکن امام شوکانی نے پہلے مفہوم کو راجح قرار دیا ہے کیونکہ ماں بعد کی آیات میں ضمیر کا مرجع انسان ہی ہے اس لیے یہاں بھی انسان ہی کو اسی لیے اس لیے یہاں بھی انسان ہی ہونا زیادہ صحیح ہے پھر الخیری سے مراد مال ہے جیسے ان طرح کا خیانی سورہ سور بقرہ آیتمبر ایک سو اسی میں ہے معنی واضح ہیں ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نہایت حریص اور بخیل ہے جو مال کی شدید محبت کا لازمی نتیجہ ہے پھر برعصرہ نصیرہ و برعیثہ یعنی قبروں کے مردوں کو زندہ کر کے اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا پھر حسلہ معیذہ و یعنی سینوں کی باتوں کو ظاہر اور کھول دیا جائے گا پھر یعنی جو رب ان کو قبروں سے نکال لے گا ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دے گا اس کے متعلق ہر شخص جان سکتا ہے کہ وہ کتنا باخبر ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی چنانچہ پھر وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا یہ گویا ان اشخاص کو تمبیر ہے جو رب کی نعمتوں یا نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں اسی طرح مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مال کے وہ حقوق ادا نہ کرتے مال کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ نے اس میں دوسرے لوگوں کے رکھے ہیں صلی اللہ علیہ نبین محمد وََََََََََََََََََََ صحبى اجمعين